شیخ عبد المحسن القاسم حافظہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و صنع بیان کی اور نبی علیہ السلاۃ وسلام کے اوپر دو دو سلام پڑھا چنانچہ انہوں نے کہا یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اس سے مدد کے طلبگار ہیں کس سے میرے بھائیو اللہ سے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اپنی نفوس اور برے اعمال کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے نفوس میں بھی شر پایا جاتا ہے اور جو ہم اعمال کرتے ہیں گناہ والے ان کے اوپر بھی عذاب مل سکتا ہے لیکن ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ کام نہ کرنا جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور, م... ہوں. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالی آپ پر آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر دہرو درود و سلام نازل فرمائے یہاں پہ آپ نے عقیدہ دیکھ لیا یہاں کے ایم کرام کا کہ درود پڑا ہے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اور آپ کی آل کے اوپر بھی اور صحابہ اکرام کے اوپر بھی تو یہ عقیدہ ہے یہاں کا ہمدو سلاد کے بعد اللہ کے بندو تقوا الہی ایسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے اور اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لو مسلمانوں اللہ تعالی نے اپنی ذات کو عظیم خوبصورت اور کامل صفات سے متصف کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں اپنی کئی صفات بیان کی ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کیسی ہیں عظیم ہیں خوبصورت ہیں اور کامل ہیں ان میں کوئی ایب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور بلند صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے مخلوقات پیدا کی اللہ تعالیٰ نے جب آسمان بنائے کوئی نمونہ پہلے سے موجود تھا نہیں کوئی بھی چیز اللہ نے بغیر نمونے کے مخلوقات پیدا کی اور جسے بھی وجود بخشا اسے مستحکم اور مضبوط بنایا اللہ تعالی کی کمال حکمت و قدرت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہر چیز دو دو چنانچہ ہر چیز کا مقابل بھی پیدا کیا جیسے دن کے مقابلے میں رات مرد کے مقابلے میں عورت اور اچھائی کے مقابلے میں برائی انسان ہر حال میں اللہ کی بندگی میں ہے وہ اللہ تعالی سے خیر مانگتا ہے اور شر سے پناہ چاہتا ہے فرمان باری تعالی ہے یا انتم الحمید کہ لوگو تم اللہ کے محتاج ہو لوگو اس لفظ میں کون آتے نبی آتے ہیں اس میں وہ بھی انسان ہیں ولی بھی آتے ہیں نیک بھی آتے ہیں بد بھی آتے ہیں مرد عورتیں سب اس میں داخل ہیں تو اللہ کہہ رہے اے لوگو تم سارے کے سارے محتاج ہو کس کے میرے اللہ کے محتاج ہو سارے کے سارے وغنی الحمید اور فرمایا ایک اللہ ہے جو سب سے بے نیاد ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے الحمید اور وہی قابل ستائش ہے میرے بھائی بیٹھ جائیں ورنہ خطبہ طویل ہے تو آپ تھک جائیں گے بیٹھ ج تنگیوں میں اللہ تعالی کو پکارا جاتا ہے مصیبتوں میں اسی سے امیدیں لگائی جاتی ہیں اللہ کہتے ہیں کون ہے جو لاچار کی پکار پر اس کی دعا قبول فرمائے اور اس کی مشکل کشائی کو فرمائے کون ہے جی ایک اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت میں ڈالتا ہے اور وہی مصیبتیں دور کرتا ہے فرمانے باری تعالی ہے وَإِن فلا اگر آپ کو اللہ کسی مصیبت میں ڈال دے تو اسے صرف وہی رفع کر سکتا ہے اللہ کی بیجی ہوئی مصیبت کو, کو اور دور نہیں کر سکتا کوئی زندہ دور نہیں کر سکتا قبر والا کیا کرے گا اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ صرف اسی سے دعا کریں اور قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا اور یہ اللہ تعالی کا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیا کہ دعا اسی سے کی جائے آپ میرے ساتھ رہیں ذرا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیا کہ دعا صرف اسی اللہ سے کی جائے کسی اور سے نہ کی جائے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس حق میں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی سے دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ جس چیز سے خائف ہوں ڈرے ہوئے ہوں اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں یہ بھی عبادت ہے جیسے سجدہ عبادت ہے رکوع عبادت ہے رودا عبادت ہے ایسے یہ بھی عبادت ہے کہ جب آپ ڈر رہے ہیں کسی بہت بڑی مصیبت سے کسی بہت بڑی طاقت سے تو پناہ کس سے مانگیں اللہ سے پناہ مانگنا یہ عبادت ہے یہ عبادت کی ایک شکل ہے امام صاحب کہتے ہیں اللہ سے دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ جس چیز جی سے خائف ہوں اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں یہ عظیم ترین عبادت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اس سے دلی تعلق قائم ہوتا ہے اور تنہا اسی سے مانگنے کا بھی اظہار ہوتا ہے چنانچہ جس قدر انسان اللہ کے معاملے میں مخلص ہوگا اور اس کی پناہ لینے والا ہوگا اسی قدر مشکل کشائی ہوگی حدیث کسی ہے حدیث کسی کسے کہتے ہیں جس میں اللہ خود مخاطب ہوتے ہیں عام حدیث میں مخاطب ہونے والے کون ہوتے ہیں نبی علی صاحب السلام اور حدیث کسی وہ ہوتی ہے جو قرآن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس میں مخاطب کرنے والا بندوں کو خود اللہ ہوتا حدیث کسی میں ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمی رکھی جائے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں بندہ میرا قرب فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے نہیں پاتا یعنی کہ اللہ کہتے ہیں میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو فرائض پہ عمل کرو فرد نمازیں فرض رودے ان کی اہمیت زیادہ ہے یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ نماز نہ پڑھیں اور ویسے رجب کے مہینے میں جو نمازیں نکلی ہوئی ہیں نماز رغائب جی اس کا اہتمام شروع کر دیں رمضان کے روزے نہ رکھیں اور کہیں میں سوموار کا روزہ رکھا کروں گا نہیں اللہ کہتے ہیں بندہ میرا قلب فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے نہیں پاتا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 اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے لازمی پناہ دیتا ہوں آج موضوع کیا امام صاحب کا کون بتائے گا بھائی آج امام صاحب کا موضوع کیا کیا سمجھیں آپ اللہ کی پناہ مانگنا یہ موضوع ہے آج کا موضوع ہے اللہ کی پناہ مانگنا تو اس حدیث کے آخر میں کیا آ رہا ہے اگر بندہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پنا دیتا ہوں جو بندہ اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا وہ اللہ سے زیادہ پناہ مانگنے والا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام مصیبتوں میں اور مشکلات سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس وقت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کافر بیٹے کے لیے دعا اور سفارش کرنے سے روکا تو انہوں نے کہا رب بھی ان سری بھی علم میرے رب میں تو اس سے وہ مانگوں جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں نا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو انہوں نے اپنے کافر بیٹے کی شفات کی سفارش کی کس نے اس نبی نوح علیہ السلام نے جنہوں نے اللہ کی راہ میں کتنی تبلیغ کی تھی ساڑھے نو سو سال ایک سفارش بیٹے کی لیکن بیٹا کافر ہے اللہ نے کہا انی ان کا مل جاہلی آئندہ ایسی کوئی سفارش کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے اب نو علی اسلات وسلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنی عبادت کی ہے اتنی میں نے تو ہی تیری بیان کی ہے لوگوں کا مزاق برداشت کیا ہے یا اللہ تو میری ایک شفاعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی میرے پیر صاحب نے بڑے چلے کیے ہوئے ہیں بڑی ریاستیں کی ہوئی ہیں بڑی عبادتیں کی ہوئی ہیں میں نے بس ان کا دامن پکڑ لیا وہ مجھے چھڑائیں گے نور علیہ اسلام اپنے بیٹے کو چھڑا نہیں سکے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے اب جب اللہ نے کہا کہ نو اگر آئندہ ایسی سفارش کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے جہلوں میں سے نو علیہ السلام فور اللہ کی پناہ مانگنے لگے یا اللہ آئندہ مجھے ایسی سفارش کرنے کی ہمت ہی نہ دینا تاکہ کہیں میں جہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو کیا کہہ رہے ہیں میرے رب میں تجھ سے وہ مانگوں جس کی حقیقت, حقیقت کا مجھے علم نہیں میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو بچانا ایسی دعا کرنے سے بھی تو نے مجھے بچانا ہے یوسف علیہ السلام نے آزمائے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لی مودو چل رہا ہے اللہ کی پناہ لینا نبی اللہ کی پناہ لے رہے ہیں اور ہم ہم میں سے کئی لوگ کیا کہتے ہیں قبر والوں کی پناہ لیتے ہیں اللہ کی پناہ لیں جو زندہ ہے جو پناہ دے سکتا ہے یوسف علیہ السلام نے ازمائے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لی اور فرمایا عالم حادی احسن وہ عزیز مصر کی بیگم یوسف علیہ السلام کو گنا پہ آمادہ کر رہی ہے گناہ کرنا چاہتی ہے دروازے بند کر چکی ہے بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اللہ بچانے والا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاد اللہ میں کس کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی یقیناً وہی میرا رب ہے اسی نے یہاں پہ میرے رہنے کا کیا انتظام کیا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب انہیں مطلوبہ بائی کے بدلے کسی اور بھائی کو پکڑنے کی پیشکش کی تو فرمایا معاد اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ ظلم کروں کہ جرم کسی اور نے کیا ہے اور اس کے بدلے میں کسی اور بھائی کو رکھ لوں اللہ مجھے اس سے بچائے ظلم سے زیادتی سے بھی کس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی یا اللہ تو مجھے گناوں سے بچا یا اللہ تو مجھے ظلم و زیادتی سے بچا موسا علیہ السلام کی قوم کو جب یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ گائے کے ذبا کرنے کا حکم دے کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو فرمایا آؤد بلاہلی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جہلوں میں شمار ہونے لگوں. یعنی کہ میں تم سے مذاق کروں یہ تو جہلوں کا کام ہے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے جہل بنائے میں جہلوں والا کام نہیں کر سکتا فرعون اور اس کی قوم نے موسا علیہ السلام کی دعوت پر تکبر کیا موسار دعوت دی تو اس نے تکبر کیا تو فرمایا موسا علیہ السلام نے انی ارتب ربی ربن کل متکبر حساب بے شک میں نے تو حساب کے دن پر ایمان لانا لے والے ہر متکبر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے موسا علیہ السلام نے اسے دعوت دی توحید کی اب زہر ہے کہ وہ بادشاہ ہے بلکہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے موسا علیہ السلام کو سزائیں دینا چاہتا ہے دھمکیاں دے رہا ہے تو موسا علیہ السلام نے فوراً کس کی پناہ مانگی اللہ کی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور شر سے پناہ چاہتے ہوئے فرمایا وہ ربی و رب انجمون بے شک میں نے تمہاری سنگساری سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے جناب عمران کی اہلیہ نے بچی جنم دینے کے بعد جناب عمران کی اہلیہ یہ عمران کون ہے مریم علیہ السلام کے والد تو جناب عمران کی اہلیہ نے بچی جنم دینے کے بعد بچی کا نام کیا ہوا مریم, مریم. جناب جناب عمران کی اہلیہ نے بچی جنم دینے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا وہی میں اسے یعنی اس بچی کو میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں بچی کو کس کی پناہ میں دیا ہے اور پیروں کی پناہ میں نہیں دیا قبر والے کی پناہ میں نہیں دیا کس کی پناہ میں دیا ہے اللہ کی پناہ میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے مریم اور ان کے بیٹے کے علاوہ ہر نو مولود کو شیطان چوکا لگاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا بچہ باہر ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے فوراً روتا ہے یہ شیطان کا اسے چوکا لگتا ہے لیکن مریم علی اسلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا کیونکہ ان کی ماں انہیں اللہ کی پراہمی دے چکی تھی مریم علی اسلام کے پاس جس وقت رو پھونکنے کے لیے فرشتے کی آمد ہوئی تو انہوں نے اسے برائی کا ارادہ رکھنے والا کوئی انسان سمجھ لیا وہ تھا کون اور مریم علی اسلام کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ برائی کے لیے آنے والا کوئی بولیے برائی کے لیے آنے والا کوئی انسان ہے مریم علیہ السلام اللہ کی ولی تھی کہ نہیں تھی لیکن فرشتے کو پہچان نہیں سکی اسے انسان سم کے فوراً کہنے لگی قرآن میں آیا ہے سورہ مریم عالت انی اعظب الرحمان کا تقیا اگر تم کوئی متقل شخص ہو اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں مجھ سے دور رہو پہچان نہیں سکی کہ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا اور آج ہر آدمی کہتا جی میرے پیر صاحب غیب جانتے ہیں جس وقت اللہ تعالی نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا تو اس نے بھی قطع رحمی کرنے والے سے اللہ کی پناہ مانگی اور کہا یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے کی جگہ ہے اس عدیز کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری اس لیے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے کہ کوئی قطار رحمی کی وجہ سے اللہ کے غدب اور ناراضگی کی لپیٹ میں نہ آ جائے ہمارے نبی علی سات السلام ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے اور ہر دم اس کی جانب متوجہ رہتے کس کی جانب اللہ کی جانب چنانچے آپ صبح و شام سفر و اقامت میں امن و جنگ میں نیند کے لیے بسر پہ لیٹتے ہوئے بیداری کے موقع پہ اخلا میں داخل ہوتے ہوئے نماز میں کثر سے اللہ کی پناہ مانگتے چنانچے نماز کے قیام میں عذاب والی ایتے پڑھتے تو اللہ کی پناہ مانگتے سیدا میں ہوتے اللہ کی پناہ مانگتے نماز میں بیٹھے ہوتے اللہ کی پناہ مانگتے کوئی ناگوار چیز دیکھتے تب بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہر بری چیز سے اللہ کی پناہ مانگتے ایمان کے منافی اور ایمان میں کمی کا باعث بننے والی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے چنانچہ آپ کہا کرتے تھے اعوذ دبی کا من الفیری و کفر و شرکی و نفاق اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے بچنے کے لیے فقیری سے بچنے کے لیے کفر سے بچنے کے لیے شرک سے بچنے کے لیے منافقت سے بچنے کے لیے اور ریا سے بچنے کے لیے یعنی کون بچائے گئے ان چیزوں سے اللہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کو بھی اس کی تعلیم دیتے ترغیب دیتے چنانچہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے کہتے کہ تمہارے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یہ الفاظ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اعوذ بکرمات اللہ تامات من کل شیطان وحاما ومن کل عین اللاما نبی علیہ السلام دم کر رہے ہیں کس کو؟ حسن حسین کو اور کہہ رہے یہ وہی دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے کس کو اسماعیل اور اسحاق علیہ اسلام کو ابراہیم علیہ السلام کا دم آپ نے لیا ہے. بیٹوں کو اپنے نوازوں کو ابراہیم اسلام کی پناہ میں نہیں دیا بلکہ اسی کی پناہ میں دیا ہے جس کی پناہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیا چنانچہ دعا ہیں اس کا سجمہ یہ ہے کہ ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں کس کی پناہ میں اللہ کے کلام کی پناہ میں کس کی پناہ میں اللہ کے کلام کی پناہ میں تو بچوں کو طویز ڈالنے کی بجائے یہ دعا صبح و شام ان کے اوپر پڑھ کے ان کو اللہ کی پناہ میں دے دیا کریں طویز ڈالنا لکھ کر یہ نبی علی اسلام سے صحابہ کلام سے ثابت نہیں ہے تعویز کا معنی یہ ہوتا ہے پناہ میں دینا تعویز میں آپ نے لکھ کے لٹکایا نہیں ہے تعویذ میں آپ نے یہ کلمات پڑھے ہیں آپ بھی پڑھیں نیز دلوں میں اللہ سے پناہ مانگنے کی آپ اہمیت پیدا فرماتے اور کہتے جو اللہ کی پناہ مانگے اسے پناہ دے دو اگر آپ کے پاس کوئی آیا ہے اور اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے میں کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اللہ کا نام لے کے کہتا ہوں کہ مجھے پناہ دے دو تو اسے پناہ دے دینی چاہیے حکمت الہی کے مطابق ہر مسلمان کا ایک انسانی اور ایک جناتی شیطان دشمن ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے وقذالک جعلنا لكل نبي عدوان شياطين للانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يخرف القول غرورا کہ ہم نے ہر نبی کے انسانی اور جناتی شیطان دشمن بنائے جو دھوکا دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں پھونکتے رہتے ہیں اس لیے شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے اور ہر مصیبت و آفت کی بنیاد ہے وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے اور شیطانی شر اور شیطانی چیلوں سے تحفظ اللہ کی پناہ سے حاصل ہوگا شیطان آپ کو دشمن ہے اب آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں تلوار سے کہ نیزے سے جی اللہ کی اللہ سے پناہ مانگیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ طاقتور ہے ہم کمزور ہیں اس سے کون بچا سکتا ہے اللہ تو اللہ کی پناہ مانگیں جو اللہ کی پناہ لے لے اللہ کے لیے مخلص ہو جائے اور اس پہ توکل کرے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکے گا اللہ فرماتے ہیں ان نہ سلطان بے شک شیطان کا ایمان والوں پر کوئی غربا نہیں ہوگا اور نہ ان پر جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں مسلمان کو شیطانی وسوسوں اور خیالات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے ہر وقت شیطان برائی پہ مادہ کرتا ہے نا کہ آج چھٹی کا دن ہے آج انڈین فلم دیکھ لیں آج جوا کھیل لیں آج نماز رہنے دیں بہت نمازیں پڑھ لی ہیں گانا سننا چاہیے اس دوست کے پاس جائیں جس کے پاس لڑکیوں کی گندی تصویریں یہ وسوسیں کس کی طرف سے ہیں شیطان کی طرف سے اور انسان کو کہا گیا کہ ان سے اللہ کی پناہ مانگو وقل رب أَعُوذُ بِكَ مِنْ کمن حمداً اور آپ کہہ دیں میرے رب میں وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی کہ تو مجھے بچائے گا شیطان سے میں نہیں بچ سکتا تو بچائے گا تو بچوں گا اللہ تعالیٰ نے دینی خوبیوں کے حامل اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنے والے اصولوں پر چلنے کا حکم دیا چنانچہ لوگوں سے درگزر کرنے نیکی کا حکم اور جہلوں سے راج کرنے کی تلقین فرمائی لیکن شیطان ان اصولوں کو اپنانے سے روکتا ہے اور شیتانی رکاوٹوں سے تحفظ اللہ کی پناہ حاصل کرنے پر ہی ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خد الافوا ورفی در درگزر اختیار کریں نیکی کا حکم دیں اور جہلوں سے کنارا کش ہو جائیں وہ اماین اور اگر کبھی آپ کو شیتان کا وسوسا ابارے تو اللہ کی پناہ طلب کریں بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے شیطان انسان اور رب کی اطاعت والے امور کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے آپ تلاوت کرنے لگیں تو حائل ہونے کی کوشش کون کرتا ہے نماز پڑھنے لگیں تو شیطان روزہ رکھنے لگیں تو شیطان کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو شیطان والدہ کو فون کرنے لگیں تو شیطان ہر نیک کام سے روکے گا چنانچہ جو کام جس قدر اللہ کو پسند ہے اور بندے کے لیے مفید ہے شیطان اتنی اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے لہذا دوران نماز وسوسے ڈالتا ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے نماز میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے جب بھی تمہیں نماز میں وسوسہ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب تھوک دو وسوسے کب ڈالتا ہے اس حدیث میں کیا بات ہوئی کب ڈالتا ہے نماز میں اب کیا علاج بتایا گیا ہے بائیں طرف تھوکے نماز کے بعد نماز میں حملہ وہ نماز میں کر رہا ہے وہ نماز خراب کرنا چاہ رہا ہے تو یہ آپ کا حکم ہے کہ دورانی نماز آپ اپنی بائیں سائڈ پہ تین دفعہ باللہ اللہ شیتان نجیم پڑھ کے پھونک دیں ایسے کر کے لیکن اپنی بائیں سائڈ پہ پھونکنا ہے کسی کی دائیں سائڈ پہ نہیں شیطان ادھر ہے ادھر نہیں ٹھیک ہے جی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بھی شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے فیدا قرآل قرآن شیطان رضیم جب بھی قرآن پڑھیں تو شیطان مردور سے اللہ کی پناہ مانگیں اس لیے تلاوت سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے یہ کیوں پڑھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دعائیں یہ دعا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں اب شیطان آئے گا مجھے روکنے کی کوشش کرے گا بچانا کس نے ہے لیکن ہم کہتے ہیں تلاوت تو بعد میں ہوگی یہ تو بے دھیانی میں پڑھ لیتے ہیں ازب اللہ پر اثر کیا ہوگا اثر تب ہوگا جب آپ دل سے اللہ سے کہہ رہے ہو کہ یا اللہ اب شیطان آنے لگا ہے حملہ کرنے لگا یا اللہ تو نے بچانا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم توجہ سے دعائیں پڑنی چاہیے توجہ سے پھر اثر ہوتا ہے کدائے حاجت کی جگہوں میں شیطانوں کی برمار ہوتی ہے کہاں کہاں میرے بھائیو حمام باتھ روم ان سے بچاؤ بھی صرف اللہ کی پناہ سے ممکن ہے چنانچہ قضائے حادث کے لئے جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اللہم اینی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں نر اور مادہ خبیث جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں بخاری مسلم کے حدیث ہے اب ہمیں بتا دیا شریعت نے کہ یہ شیطان کہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں باثوم میں ہمام میں تو وہاں پہ تو میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں جاتے ہیں کی نہیں جاتے تو ان کو یہ دعا یاد کروائی ہے آپ نے جی؟ یا جب اللہ نہ کرے شیطان کا حملہ ہو جائے گا جن داخل ہو جائیں گے پھر بھاگیں گے مرغیوں کے پاس نہیں آپ کے دو سال کے بچے کو تین سال کے بچے کو یہ دعا آنی چاہیے آپ کے دو سال تین سال کے بچے کو کئی گانے آتے ہیں اے بی سی بھی آتی ہے ون ٹو تھری بھی اسے یہ گنتی آتی ہے تو یہ ایک کے بلکہ آدھی سطر کی دعا کیوں نہیں آتی جس میں اسی کا فائدہ ہے تو مجھے امید ہے کہ اب آپ یہ دعا اپنے بچے کو یاد کرائیں گے اور جن کو خود یاد نہیں ہے وہ ہم صبح و شام شیطان کے شرط سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ سکھا دیں جو میں صبح یا شام کہا کروں تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو فاطر السماوات والارض عالم وہ شہادا ربک الشین و ملیکا اشد اللہ انتا اعدب کم من شرری نفسی و شر شی و شر یا اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے خفیہ اعلانیاں ہر چیز کو جاننے والے ہر چیز کے مالک ہر چیز کے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا کردار نہیں ہے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے میرے نفس میں بڑی شرارتیں ہیں. یہ مجھے بہت ابھارتا ہے برائیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کبھی کہتا ہے اس عورت کو دیکھ لو کبھی کہتا ہے اس سے دوستی لگا لو تو یا تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے تو مجھے بچا لے یا اللہ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس کی شراکت سے بچنے کے لیے فرمایا تم یہ صبح و شام اور سوتے وقت یہ کلمات کہا کرو کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا جی شیطان انسان کو نیند کی حالت میں بھی نقصان پہنچاتا ہے خوابوں والے بھائی ذرا دھیان سے سن لیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں خواب آتے ہیں ڈرونے تو یہ سن لیں دھیان سے شیطان انسان کو نیند کی ہاتھ میں بھی نقصان پہنچاتا ہے چنانچہ اچھا اگر نیند میں کوئی بری چیز دیکھیں تو تعوت پڑھیں نیند میں دیکھیں کیا مطلب خواب آئے خواب میں کوئی بری چیز دیکھیں تو تعوت پڑھیں یعنی کہ کیا پڑھیں اود بلاہ اود بلاہ شیتان تو یا اللہ اس شیطان سے تو بچا برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی ناگوار خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تین بار تھوکے رونا خواب تھا جاگ گئے نا بیدار ہو چکے ہیں اب تو اب آپ تین بار ادھر تھوکے بائیں سائڈ پہ تین بار تعوت پڑھیں اعوذ باللہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے تین دفعہ اور کروٹ بدل لیں آپ دائیں جانب لیٹے ہوئے تھے آپ بائیں جانب ہو جائیں اگر بائیں جانب لیٹے ہوئے تھے اب دائیں جانب ہو جائیں. غصہ شیطان کی سواری ہے یہ وہ انگارہ ہے جو گنا کرنے پہ ابارتا ہے غصہ اس کو قتل کر دو اس کو گالی دے دو اس کا وہ کر دو یہ کون ابار رہا ہے غصہ اور یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ تاوز کے ذریعے بجھتا ہے یہ انگارہ کیسے بجتا ہے کہتے پڑھیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دو آدمی جگڑ پڑے ایک کا چہرہ اور رگیں غصہ سے پھول گئیں تو آپ علیہ اسلام نے فرمایا مجھے ایک کلمے کا علم ہے اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا چنانچہ اگر یہ اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم پڑھ لے تو غصہ ختم ہو جائے گا اعوذ باللہ ن شیطان عظیم کے فائدے دیکھ رہے ہیں آپ ش... شیطان میاں بیوی بی کے باہمی ملاب کی ابتدا سے ہی انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے میاں بیوی بی تعلقات قائم کرنے لگے ہیں رات کو دن کو اب شیطان پہنچ جائے گا لیکن اللہ کی پناہ سے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہوئے یہ دعا پڑے اللہ جن بن وہ جنی بشان زن شیطان جگہ جگہ موجود ہے آپ دیکھ لیں جگہ جگہ تذکر آ رہا ہے کہ نہیں شیطان کا اتنا دشمن ہے ہمارا جگہ جگہ گمراہ کر رہا ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے تو پناہ دینے والا اللہ ہے تو اللہ سے رابطہ کریں گے دعا پڑیں اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا ہمیں کون میاں بیوی بی اور شیطان کو ہمیں عطا ہونے والی اولاد سے دور رکھنا ہمیں شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھنا اگر اس ملاپ سے اولاد ہوئی تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا گدا شیطان کو دیکھ کر رنگتا ہے آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے جب تم گدے کو رینگتے ہوئے سنو تو تعاوض پڑھو کیونکہ گدے کو شیطان نظر آیا ہے تو جب گدا ریگ رہا ہو کیا پڑھنا چاہیے بنی نو آدم کو گمراہ کرنا شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہے اس نے کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم شیطان نے بھی قسم صحیح اٹھائی ہے اللہ کی اٹھائی ہے غیر اللہ کی نہیں اٹھائی کسی قبر والے کی نہیں اٹھائی اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا تو اب میرے بھائیو اس نے اعلان کر دیا ہے دشمنی کا کھلا اعلان کر دیا ہے تو کیا ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہمارا کوئی رسے دار اور محلے میں ہمارا کوئی دشمن یہ اعلان کر دے کہ میں تمہارا ایک آدمی قتل کروں گا خبردار ہو جاتے ہیں ہم کہ نہیں ہوتے ہو جاتے ہیں کی نہیں ہوتے اور شیطان نے کھلا اعلان کیا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا آج بھی شیطان ایمان کے بنیادی ارکان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے جس سے بچنے کا راستہ اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے شیطان تمہارے پاس آ کر کہتا ہے فلان کو کس نے پیدا کیا فلان کو کس نے پیدا کیا یعنی کہ کی یہ کس کا بیٹا ہے اس کا،, اس, کا، اس کا وہ اس کا وہ اس کا وہ اس کا وہ آدم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا تو اللہ ہے پھر ناؤز بلازی میں ڈالی کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے یہ کون ہے شیطان آہرکار یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے پروردگار کو کس نے پیدا کیا جب یہاں تک نوبت آ جائے تو تاغذ پڑھو اور رک جاؤ یعنی کہ خیالات آگے پیچھے لے کر جاؤ اور فوراً پڑھوشی اللہ کے ساتھ شرک گمرائی کی انتہا ہے توحید پرستوں کے امام شرک سے ڈرتے رہتے تھے جو بڑے بڑے توحید والے تھے وہ کس سے ڈرتے رہتے تھے شرک سے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جنوبنی اسلام قرآن پاک میں آتی ہے کہ مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے دور رکھنا نبی کہہ رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی اسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ اور فکر وادہ بال قبر یا اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں غربت سے تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یہ اللہ نے بتا دیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے ہمیں پتہ نہیں ہے نظر نہیں آتا ہمیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جس چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے چنانچہ گمراہی کے بعد ہدایت دیتا ہے ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دیتا ہے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ الا انت ان کا <تصفح> یا اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تُو مجھے گمراہ کر دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہر وقت اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا اسی طرح آپ نے گزاری کے بعد نافرمان بننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی انسان, زندگی انسان انسانی زندگی مشکلات میں گری ہوئی ہے اور ان مشکلات سے بچنے کا بہترین راستہ اللہ کی پناہ ہے کیونکہ اسی نے مخلوقات کو پیدا کیا اور وہی ان کے شر سے محفوظ رکھنے پہ قادر ہے آپ کو جو دشمن ہے محلے میں رشتہ داروں میں آگے پیچھے اس کو, اس کو کس نے پیدا کیا اب اس سے کون بچائے گا اللہ تو اللہ کی بنا مانگنی چاہیے چنانچہ آپ جب بسر پہ لیٹتے تو فرماتے آؤن ان بناصیتی میں تیرے قبضے میں موجود ہر چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں انسانی نفس برائی پہ امادہ کرنے والا ہے ہمارا اپنا نفس ہمیں کسی طرح پہ امادہ کرتا ہے برائی پہ اور اس میں شرط طبی طور پہ پایا جاتا ہے لیکن کامیاب شخص وہی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں مصروف رکھے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم استحدیک لئرشد امری وعود بکا من شر نفسی اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات کے لئے بہترین راستے کی جانب رہنمائی چاہتا ہوں اور اپنے نفس کے شرط سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں خطبے کی ابتدا میں نفسانی شرط سے اللہ کی پناہ مانگنا بھی سنت ہے نبی اسلام خطبے میں کیا کہتے تھے نعود بلاہ من شروری انفوسی نا من سیاح یہ آپ کی سنت ہے خطبے کے شروع میں اللہ سے پناہ مانگنا فقیری اور امیری اچھائی یا برائی کا سبب بنتی ہے لیکن سادت مندی اسی صورت میں ہے کہ اسباب کیسے بھی ہوں تقوا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے تاہم جو شخص فقیری اور میری کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تحفظ کے لیے کافی ہو جاتا ہے مال ہو تب بھی خطرہ ہے گمراہ ہونے کا مال نہ ہو تب بھی خطرہ ہے گمراہ ہونے کا مال ہو تو آپ غلط پہ خرچ کرتے ہیں مال نہ ہو تو قبروں پہ مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ادھر بھی خطرہ ہے گمراہ ہونے کا ادھر بھی خطرہ ہے آپ پناہ کس سے مانگے اللہ سے اللہ کا نار وداب اللہ میں جہنم کے فتنا سے جہنم کے عذاب سے اور امیر و فقیری کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ آپ کی دعا ہے انسانی آزاد کو حوث پرسی گیرے میں لے لیتی ہے چناتی آزاد کا فائدہ اسی وقت ہوگا آزاد مارے کان وغیرہ آنکھیں ہاتھ پاؤں چنانچہ آزار کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انہیں نیکی میں مصروف کیا جائے اور انہیں بدی اور برائی سے دور رکھتے ہوئے ان کے لئے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں آپ علیہ السلام یہ کی دعا کیا کرتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی یا اللہ میں اپنے کان آنکھ سبان دل شرم شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نہ گنا میں کروں آنکھ سے نہ شرم سے نہ ہاتھ سے اور بچانے والا کون ہے تو. نیکی کا ہر کام خیر ہے جبکہ برائی کا ہر کام شر ہے اس لیے نیکیاں کرو اور اللہ سے ان کی قبولیت اور ان پر استقامت مانگو اسی طرح برائی سے بچو اور برائی کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو نبی رحمتہ عامہ کہا کرتے تھے وا اعوذ بک من شر ما صنعت يا میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی کہ گناہ میں نے بڑے کر لیے ہیں اب خطرہ ہے کہ تیرے عذاب نہ آ جائے۔ تو یا اللہ میں اپنے اعمال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے آپ کسی صحرا میں ہیں کسی جنگل میں ہیں آپ ڈر رہے ہیں کوئی دشمن نہ آ جائے کوئی ڈاکو نہ آ جائے کوئی سانپ نکل آئے کوئی بچھو نکل آئے تو فرمایا جو شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور یہ کلمات کہے کون سے کون دعا بتائے گا آدھو اللہ مات من شر ما خلق تو جب تک اپنے پڑاؤ کی جگہ سے کوچ نہیں کر جائے گا اس وقت تک اسے وہاں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی دعا کا ترجمہ کیا ہے میں مخلوقات کے شرط سے بچنے کے لیے اللہ کے کامل ترین کلمات کی پناہ لیتا ہوں معویدہ تین کہتے ہیں اور ریالین کا مطلب کیا ہوتا ہے دو ریال معاویدہ تین دو پناہ دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں سورہ فلک سورہ ناس سورہ فلک سورہ کو کیا کہتے ہیں میرے ساتھ میرے کیا کہتے ہیں معاوضہ تین تو معاویدہ تین جامع ترین تعوت کے الفاظ ہیں ان کی جب اللہ کی پناہ مانگنی ہو بہترین الفاظ کیا ہے سورہ فلک سورے ناس آپ علیہ السلام نے اقبا بن آمر سے فرمایا تھا کیا میں تمہیں پناہ حاصل کرنے والوں کا سب سے افضل وظیفہ نہ بتاؤں پھر آپ نے کہا کل اور بل فلا ناس انسان کو ان دونوں صورتوں کی سانس اور کھانے پینے سے زیادہ ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے جی زندہ رہنے کے لیے تو امام صاحب فرما رہے ہیں آج کے خطبے میں کہ انسان کو کھانے پینے سے زیادہ سانس لینے سے زیادہ ان دو صورتوں کی ضرورت ہے ان دو صورتوں میں جادو نظر بند سمیت دیگر ہر قسم کے شر سے بچاؤ بھی ہے علاج بھی ہے قبل وقت بچاؤ بھی ہے یعنی کہ آپ پہلے سے پڑھتے رہیں تاکہ جادو نہ ہو پہلے پڑھتے رہیں نظر بند نہ ہو اور اگر ہو جائے تو علاج بھی یہی دو ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آتا ہم بھاگتے ہیں پیسہ دینے کے لیے مولوی صاحب پیر صاحب قبر والا کوئی پیسہ لے لے بس لیکن علاج گھر میں موجود ہے کیا سورہ فرق سورہ ناز وزو کر کے اور اچھی طرح دھیان سے توجہ سے پڑے کبھی انسان پہ مصیبت ایسی جگہ سے آن پڑتی ہے جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا چنانچہ ہوائیں کچھ تو راہمت ہوتی ہیں کچھ زحمت بن جاتی ہیں طوفان بن جاتی ہیں آپ علیہ السلام جب بھی ہوا دیکھتے ہوا چلتی تو فرماتے اللہ کا خیراہ وہ خی ما فی وخیر ما ارشدت اور چدت بھی ہی واؤ بھی کا منشر رہا وشرما فی ہا و بھی یا اللہ میں تو اسے اس ہوا کی اس ہوا میں موجود اشیاء کی اور جن احکامات کے سر سے بھیجا گیا ہے سب کی خیر مانگتا ہوں یا اللہ، میں اس حوا کے شر اس میں موجود اشیاء کے شر اور جن احکامات کے سل سے بھیجا گیا ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ، یہ حوا کہیں عذاب نہ بن جائے اللہ تعالی نے کئی قوموں پہ بادلوں سے عذاب نازل فرمایا چنانچہ آپ علیہ اسلام جب بھی بادل دیکھتے تو فوراً اللہ ناودی کا منشرس یا اللہ اس بادل کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں کوئی نیا لباس پہنے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور لباس کی خیر مانگنی چاہیے شر سے پنا طلب کرنی چاہیے آپ نے اس موقع پہ بھی یہ دعا سکھائی ہے لباس پہنتے ہوئے کئی دعائیں آئی ہیں ان میں سے ایک دعا اللہ تنی ہی یا اللہ میں تیری ہم دوست کرتا ہوں یہ لباس تو نے مجھے دیا خیراہ اس لباس کی خیر کا سوال کرتا ہوں خیرہ معنی وی کا اور اس لباس میں جو شر ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں ہو سکتا ہے یہ لباس اسی سے آگ لگ جائے کوئی بیماری لگ جائے تو یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی ہمیشہ ایک ڈگر پر قائم نہیں رہتی چنانچہ اگر کوئی زوال نعمت کی صورت میں تبدیلی دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اولاد تھی اللہ نے چھیل لی مال تھا اللہ نے چھیل لیا گار تھا گر گیا نعمتیں تبدیل ہو رہی ہیں فوراں اللہ سے رجوع کریں یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ نعمتیں زہر ہونا شروع ہو جائیں ختم ہونی شروع ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سخت آفتوں بدبختی اور تقدیر کے برے فیصلوں سے پناہ دینے والا ہے جسم میں اگر بیماری صلیت کر جائے تو اللہ کے ہاں اس کی شفا ہے چنانچہ بیماری کے شرط سے اللہ کی پناہ مانگو اللہ کی طرف سے خیر و حفیت ملے گی ایک بار جناب عثمان ابن ابلاس بیمار ہوئے تو نبی علیہ السلام نے سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی کس نے شکایت کی صحابی کے نام بتائیں نا ارے عثمان عثمان بنافان نہیں عثمان غنیمی کو اور عثمان آئیں یہ بھی صحابی ہیں تو آپ نے علاج کیا بتایا علاج سن لیں اپنے جسم پہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھو اور تین بار پڑھو بسم اللہ کیا پڑھو اللہ. یہ, کہ... یہ علاج کون بتا رہے ہیں یقین ہے یا جب تک پیسے ہم سے نہ لیے جائیں یقین ہی نہیں آتا بھائی نبی علیہ السلام کا مفت علاج فری علاج اور سب سے بہتر علاج تو فرمایا تین بار بسم اللہ پڑھو اور پھر اس کے بعد سات دفعہ یہ پڑھو اعوذ اللہ قدرتی میں <وَحَادِر> اپنی موجودہ تکلیف اور ممکنہ تکالیف سے اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں موجودہ تکلیف بھی کل کو اور بھی آ سکتی ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلی لگاؤ کے ذریعے ذیل کی جاتی ہیں چنانچہ سفر بھی تکلیف کا چھوٹا سا حصہ ہے اس لیے مسافر کو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مسافر کو کتنی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے چار چیزوں سے مسافر کو چاہیے کہ آنے جانے کی تھکاوٹ غم ناک منظر اہل و عیال اور مال میں خرابی سے اللہ کی پناہ مانگے دشمنوں کے شر سے اور دشمنوں کی پھپتی سے تحفظ اللہ کی پناہ لینے سے ہی ممکن ہے آیات الہی سے روح گردانی کرنے والے کفار سے بیس و مباحثہ دل میں ان کا روپ ڈال دیتا ہے لیکن اس سے تحفظ اللہ کی پناہ میں ہے اللہ کی اس معاملے میں بھی پناہ مانگنی چاہیے نبی رسلام پناہ مانگتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے اعوذ بکا من علم لا ينفع یا اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے بہت سے ایسے علوم ہیں جن کا فائدہ نہیں ہے کئی انسان کے پاس ایسی معلومات ہوتی ہیں جن سے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں جب آپ بتاتے ہیں لیکن آپ کو اس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ تو اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں خوشو نہ ہو اس نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر ہی نہ ہو مال آتا ہے اٹھارہ سو تنخواہ ہے نہیں اور چاہیے چار ہزار ہوگی نہیں اور چاہیے دس ہزار آلو نہیں اور چاہیے ان دل بھرتا ہی نہیں ہے اور مسرد ہو جانے والی دو سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہمسائے کو اپنے پڑوسی کے کچھ نہ کچھ رادوں کا علم ہوتا ہے چنانچہ اچھا پڑوسی ان پر پردے ڈالے رکھتا ہے جبکہ برا پڑوسی پردہ نہیں رہنے دیتا اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے دائمی پڑوسی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو جب بادیہ نشین پڑوسی تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے اللہ سے پناہ مانگو اللہ سے یا اللہ مجھے برے پڑوسی سے بچانا یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے انسانی دل پر فتنوں کو ایسے تسلسل کے ساتھ جھونکا جائے گا جیسے چٹائی کے تنکے پہدر پے پہ ہوتے ہیں اور ان فتنوں سے بچاؤ اللہ کی پناہ میں آنے سے ممکن ہے چنانچہ آپ نے صحابہ کرم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فطرے زہری ہوں یا باطنی سب سے اللہ کی پناہ مانگو جسے اللہ کی معرفت ہو جائے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ایک و عذاب سے ڈرتا ہے چنانچہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہی دعا کیا کرتے تھے اللہ اعود بنسا وہ اعدب اللہ علک یا اللہ میں رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اللہ ناراض ہو جائے اس سے پناہ مانگنی ہے کس, کے کس قبر پہ جا کے جی خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو اب کس بزرگ سے رابطہ کیا جائے جو اللہ کو ناراض ہونے سے بچائے رکھے جی کس سے رابطہ کرنا ہے اللہ سے ڈر بھی اللہ سے رابطہ بھی اللہ سے کیا عظیم شان دعا سنیے اللہ اعوذ کا من کا یا اللہ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں تیری رضا مندی کے ذریعے وہ بھی موافعتی کا بن کا یا اللہ تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے پناہ کس سے لے رہا ہوں کسی قبر والے میں مومن اللہ کی جانب ڈر امید کے ساتھ محبت کرتے ہوئے بڑھتا ہے ڈرنے والوں کی انتیازی صفت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں چنانچہ آپ کا فرمان ہے کہ جو بھی تشود بیٹھے نماز نماز جو بھی تشعود میں بیٹھے تو چار چیزوں سے پناہ مانگے اور اس کا آپ نے حکم دیا ہے مشورہ نہیں دیا حکم دیا ہے اور ہم میں سے اکثر بھائی یہ دعا نہیں پڑھتے حالانکہ دروز شریف کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتن والممات ومن شر شری فطر الدجال یا اللہ میں عذاب جہنم سے بچنے کے لیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے زندگی و موت کے فتنے سے بچنے کے لیے مسید کے فتنہ کے شر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں تو میرے بھائی یہ دعا جو ہے کرتے رہنا چاہیے آپ علیہ السلام جہنویوں کی حالت سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے اور فرماتے آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو میرے بھائیو دوسرا خطبہ عالم پناہ صرف اللہ ہی ہے یعنی کہ پناہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں کوئی معمود نہیں مل جماوا صرف وہی ہے جو بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر اس کے سامنے اپنی ضروریات رکھے تو اس کی حادت روائی ہوگی اللہ ہر دور کو قریب کرنے والا ہے ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے چناتے مسلمان کو اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور اسی کے پناہ حاصل کرنی چاہیے اللہ سے اتنا پناہ مانگتے ہوئے اختار کا شکار نہیں ہونا چاہیے بار بار اللہ سے پناہ مانگی اپنے آپ کو رب کے رب کی حفاظت امن و امان میں دے دیں یہی انسان کی شہادت اور عزت کا سامان ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ففر رو الادی اللہ رقم منیر اللہ کی طرف دوڑو کدھر دوڑو اللہ کی طرف بے شک میں تمہیں اس سے وعدے طور پہ ڈرانے والا ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ بے میں تمہیں اس سے وعدے ڈرانے والا ہوں اے اے اس کے بعد غیر اللہ کے ساتھ دل لگانے والے اور اسی کی پناہ حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسی کے سب کر دیتا ہے جو غیر اللہ کے ساتھ دل لگائے اور اس سے پناہ مانگے اللہ اس کو اسی کے والے کر دیتا ہے جو نا کہ مجھے قبر والا بچائے گا اللہ کہتا ہے جا پھر اسی کے پاس قبر والے کے پاس ہی اب تو جا جس کی بنا پر ایک تو غیر اللہ کے ساتھ دل لگانے کی وجہ سے وہ رسوا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا اب نہ تو اللہ سے کچھ مل پایا اور نہ غیر اللہ سے کچھ ملا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کیا ہے لا ستون کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ قیامت کے سب ایک دوسرے سے اظہار کریں گے اللہ کا فرمان ہے مِن دون لَهُمْ عِزَّا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ایسا حرگت نہیں ہوگا وہ معبود تو روز قیامت ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے بلکہ الٹا ان کے مخالف ہو جائیں گے جنوں اور جادوگروں سے پناہ طلب کرنے والا شخص کبھی مراد نہیں پا سکتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ اسے مزید برائی میں مزید خوف میں مزید دہشت میں مزید برط حیرت میں اور مزید در میں مبتلا کر دیں گے اللہ فرماتے ہیں وہ ان کا رجا علوم انسی یعد فضاد عمرہ کا کچھ انسان چند جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے انسان پناہ کسی کس کی مانگتے تھے جنوں کی کہ جن ہمیں بچائیں گے تو اس سے جو جن تھے وہ اور جو ہے غرور میں آگئے کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں انہوں نے اور تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس لیے پناہ کس سے مانگنی چاہیے اللہ سے مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبار کو بطالہ ہمارا یہ بیٹھنا یہ سننا یہ کہنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخر کی کامیابیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ شیطان کے شرط سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اللہ کرے کہ رود قیامت نبی علیہ السلاۃ وسلام کے بابرکت ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب ہو اور آپ کی شفاعت ملے اور دنیا میں جب موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے آئے اسلام پہ آئے توحید پہ آئے ایمان پہ آئے واہ خدا وان الحمدللہ رب العالمین